الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ باللہ من بسم اللہ الرحمن واہ دوسری یہ بھی لائٹ ہے ولا سوف تھی کرب کا فتر علم قحد وجدہ فلا تق فَلَا فلا تن بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فہد صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبعد ربنا <تصفيق>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 تو اصل تو جوانی میں در جوانی توبہ کردن شیوا یہ پیغمبری کہ جوانی میں بندہ جو ہے اپنے آپ کو قابو کرے جب کالے بال ہوں اور جوانی میں آ جاؤں غافل فل جوانی میں نفس کو شیطان کو قابو کرنا مشکل ہوتا ہے اگر جو کر لیتا ہے اللہ اس کو بہت آگے لے جاتا ہے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 اور یہی اور اس کی بنیاد ہے دوستی دشمنی اللہ کے لیے ہو کوئی جی کوئی رشتہ داری کوئی بازاری کوئی درباری تعلقات نہ ہوں اللہ داری کے تعلقات ہوں اللہ کی وجہ سے تعلقات اسی بفر میں منا حب علی اللہ و ابغاز علی اللہ و آت علی اللہ اللہ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 کیوں کوئی بد نظری ہو گئی کوئی فضول باتیں منہ سے نکال لی کوئی غلط سوچیں سوچ لی ہمارے اضر فرماتے ہیں کہ بندے کو کبیرہ گناہوں پہ بھی استغفار کرنا چاہیے سویرا گناہوں پہ بھی استفار کرنا چاہیے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 پھر بات بنے گی اور اللہ ربی من یہ بھی بہت اچھا استفار ہے لیکن اس اکیلے استفار سے بھی نہیں بنے گی کئی قسم کی گولیاں کھانی پڑیں گی تب آرام آئے گا بخار کو ورحم رب ظلم تو نفسی فب علیہ السلام سے بندہ قتل ہو گیا تھا نا جان بوجھ کے نہیں مکہ مارا وہ بندہ ہی مر گیا تو حضرت نے یہ استغفار پڑھا تھا اللہ نے بشارت بھی سنا دی کہ معاف کر دیا آپ کو اسی طرح اتمم لنا جنتی جنت کی طرف جائیں گے تو یہ دعا پڑھیں گے اتمم ربانہ نورانا وغف اللہ انا امام ربانی نے اس عید کو اپنے مکتوبات میں بہت زیادہ لکھا ہے. اور اللہ للۃ القدر کا استغفار ہمارے لیے ہر رات للت القدر ہے جس کو قدر ہو نا اس کے لیے للت القدر ہر رات للت القدر ہے اور جس کو قدر نہیں ہے وہ للت القدر میں بھی سویا رہتا ہے تو ہر زندگی کی ہر رات آپ کی آخری رات ہے آپ دوبارہ تو یہ رات نہیں آنی نا اس لیے یہ استفار بھی پڑتا رہا اللہ کافو ان کریم ان توحب الفا ففی ففی ففی تو پھر بات بنے گی یہ نا استفی اللہ غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں اس استغفار پہ بھی استغفار کی ضرورت ہے حضرت فرماتی تھی اس استغفار پہ بھی استغفار کی ضرورت ہے کہ جو بے بےتوجی میں لا لاپرواہی میں استغفار پڑھا جائے پڑھنا اور ہوتا ہے کرنا اور ہوتا ہے جب استغفار میں ندامت آ جائے تو وہ استغفار کرنا ہوتا ہے ورنہ استفار پڑھنا ہے بس پڑھ رہا ہے خود پتا ہی نہیں کیا کر رہا ہوں تو اس لیے ہم تو اپنے کے پاس جب جاتے ہیں دعا کرتے ہیں استفار کرتے ہیں یا کم از کم تلاوت ضرور کرتے ہیں کہ آ ہم اپنے دل دماغ سے کو دور کر کے جائیں اور شہر کی صحبت میں جائیں تو ان کی توجہ کی برکت سے ترقی شروع ہو جائے اگر بغیر استفا کے آؤ گے نا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 لیکن آج ہم استغفار نہیں کرتے آپ قرآن کو کھول کے دیکھیں اتنی دفعہ استفار کا ذکر ہے اتنے اشارے ہیں استفار اللہ غفور الرحیم ان اللہ غفور الرحیم نب عبادی الرحیم کیا سٹائل بدل بدل کے اللہ نے سمجھایا کہ کر لو استفار کر لو سوری کر لو سوری میرے سے ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی وقت ہے اور جب موت آ گئی تو پھر نہیں ہے جی ٹو مچ لیٹ بہت لیٹ ہو چکی اب اگر بندہ کرتا ہی نہیں اس لیے میرے دوستو گناہوں پہ تو استغفار کرنا ہی ہے نافرمانی پہ بھی استغفار کرنا ہے نیکی پہ بھی استغفار کرو ہمارے فرماتے ہیں جس نیکی پہ تم استغفار کر لو گے اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول فرما لیں گے عجیب نقطہ بیان کیا کیونکہ فرمایا استغفار کر کے تم اپنی آجزی انکساری کا اظہار کرو گے اس آجزی انکساری کی برکت سے اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرما لیں سنت بھی ہے کہ فرض نماز پڑھیں سلام پھیریں تو کیا کریں اللہ اکبر استفر اللہ استفر اللہ اللہ تین دفعہ کہ آپ نے گنا کیا ہے جو استفار کر رہے ہیں نماز پڑھ کے گنا کی ہے نکی کیا لیکن اس پر بھی استغفار ہے سنت ہے یہ تین دفعہ استفار کر بار بار استفار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہم بھول جاتے ہیں اس لیے مشیک فرماتے ہیں جو دم غافل سودم کافر کہ جتنے لمحات آپ کے اللہ کے ذکر کے بغیر غفرت میں گزرے ایسے ہی ہے جو ایسے وہ کفر اور نا شکری میں گزرے اس, اس پر بھی استغفار کی ضرورت ہے لیکن ہم نہیں کرتے میرے دوستوں تکوا ہر عالم کی ہر خاص و عام اولیا اللہ کی تکوا سب کا ٹارگٹ ہے اگر متقی نہیں بن سکتے تو کم از کم پھر استغفار تو کریں استفار کے ذریعے بھی اللہ تعالی متقی بنا دیتا ہے بندے کو استغفار پھر آجزی انکساری کی نشانی ہوتی ہے اسی استفار سے پھر اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے اب یہ مشیک جو لوگوں کو بیت کرتے ہیں جدد ایمانوں کو ایمان, ایمان کی تجدید کرتے ہیں تو وہ کیا کرواتے ہیں تو وہ استغفاری کرواتے ہیں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 کیا بات ہوئی بھی مرد جان دیں گردن کٹائیں مردی جمعہ پڑھیں مرد عید پڑھیں مرد نماز پڑھیں مرد نفل پڑھیں تو آپ کچھ بھی نہ کریں تو کیا ماحول ہوگا پھر گھر میں نفل تو پڑھو اشراک تو پڑھو کوئی شکر تو ہونا چاہیے بھائی آج خوشی کا دین ہے کہ میں شکر ادا کرتی ہوں تو نفل تو پڑھنے دینا عورتوں کو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 بندے کو کئی طرف سے خطرات ہوتے ہیں کھا لیں تب کام خراب ٹیسٹ کوئی غلط کر لیں تب گڑبڑ ہو جاتا ہے اللہ اکبر کبیر حضرت خواجہ غلام علی مجد دہلی رحمت اللہ علیہ دیکھتے رہتے تھے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 لنگوٹا کسا ہوتا ہے انہوں نے ستٹ ان کا ننگا ہوتا ہے جی منہ میں پان ہوتی ہے اور مرغی ذبح کر رہے ہیں تو تکبیر پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی تو پھر حرام کھالی اسی طریقے سے اور بھی بہت کام خراب ہے ہمارے حضرت نے ایک بزرگ سے بابو جی عبداللہ رحمت اللہ لیا ان سے پوچھا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 بہت ہی مشکل ہے یہ جی انتہا ہوتی ہے جب کسی معاشرے کو اللہ نے تباہ کرنا ہوتا ہے اس کی انتہا بے یعی، بے غیرتی یہ ہو جاتی اب گھروں میں ٹی وی وی سی آر اکثر گھروں میں ہیں ہیں جی بازاروں میں ہیں جی روڈوں پہ جائیں تصویریں ہر طرف لٹک رہی ہیں حیرانی ہوتی ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے رمضان کے مہینے میں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 تو اس لیے بعض کا شیطان کا تھا اتنا استفاع کا لیا اب کیا ضرورت ہے کیونکہ اس نے استفار چھوڑا ہوا ہے نا اس نے توبہ چھوڑی ہوئی ہے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ انسان بھی توبہ چھوڑ دیں تاکہ وہ بھی پکے شیطان بنے اس لیے میں یہ اس تفصیل سے اس لیے کہا کہ اسی توبہ استعفا سے آج انکساری پیدا ہوتی ہے اسی سے اللہ کی رضا پیدا ہوتی ہے اسی سے اللہ کی سسلو پیدا ہوتی ہے بندے کی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 تہجیت کا رونا سب سے اونچی چیز ہے نکلو اس وقت تو ہمارے لیے جاگنا ہی مشکل ہوتا ہے اگر نفل پڑھ لیں تو سوتے ہوئے نفل پڑتے اس وقت جاگنا بہت ضروری ہے جب تک تہجت میں جا کے بندہ اللہ کے حضور آہذاری نہ کرے اور استفار نہ کرے تلاوت نہ کرے نفل نہ پڑے بات بنتی نہیں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 اس لیے بڑا کام خراب ہوا ہوا ہے اب دنیا کو چھوڑ تو نہیں سکتے لیکن میرے دوستو ان ساری باتوں کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تیسرے ایمان کے تیسرے درجے میں تو شامل رہے بن رام ان کو من کرن فل بیا دہی فلم یست فبِ کلب ہی و علم یست و یستتے فب ہی و علم یست فبِ او کما کال صلی اللہ علیہ وسلم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 باقی تو بدھو میاں بھی گاندھی کے ساتھ ہیں یہ بھی اڑتی ہوئی گاندھی کے ساتھ ہے بس باقی تو ایسے ہی تھے تو اس وقت بھی وہی پوزیشن ہو رہی ہے اس وقت ایمان بچانے کا مسئلہ پڑ گیا یہ شادی کے موقع پہ ایمان بچانا خوشی کے موقع پہ عید کے موقع پہ ایمان بچانا مشکل ہے اید, یہاں میں ایک جگہ عید پڑھنے جاتا ہوں پھر مجھے بیان, بیان بھی وہاں کرتا ہوں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 کتنے لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا خارج کر رہے ہیں کبھی کیا کر رہے ہیں کبھی کیا کر رہے ہیں حیرانی ہوتی ہے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں مفتی تقی عثمانی دامن بڑھتا تم نے لکھا خوشی و خزبو یہ ہوتا ہے کہ آزاب اور سکون ہو اور دل میں آجزی انکساری ہو یہ خوشی و خوشو خضو ہوتا ہے یہاں آزائے میں خوشبو نہیں ہے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 گناہ بے لذت ہیں لیکن انگریزوں کی برکت سے باس یہ انگریزوں کے بعد ہمارے مسلمانوں میں داڑھی مونڈنے کا رواج شروع ہوا پھر پینٹ کوٹ پہنتے ہیں وہ خدا کے بندو جہاں مجبوری ہے دفتر میں تو وہاں چلے پہن نماز میں تم اللہ کو پینٹ کوٹ پہن کے دکھانے آئے ہو واہ واہ انسانوں والا لباس پہن کے آؤ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 اور تقوا والے ایک بندے کے اعمال اللہ قبول فرما لیتے ہیں اور تقوا بہت اونچی چیز ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقوا کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمایا میں اصل درس سے پہلے تھوڑا سا نا اس کی تمید بنا کے آپ لوگوں کے جو دل دماغ کی ہے نا وہ تھوڑا گردوں کو بعد جھاڑتا ہوں وہ غفلت دور کر کے پھر اصل درس کی طرف آتے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 آپ کو سکون والی زندگی نصیب فرما دے گا جنت کی ابتدا یہیں سے کر دے گا فرمایا راضی کر دیا دنیا میں بھی المیہ جدید کا یتیم کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر جگہ دی آپ کو پناہ دی حضور یتیم تھے ہیں جی والد فوت ہو گئے پھر دادا فوت ہو گئے پھر چچا بھی فوت ہو گئے یتیم تھے سبحان اللہ فرمایا ہمارے حضرت فرماتے ہیں یتیم ہی دُرے یتیم پیدا کرتے ہیں اور آپ کو شریعت سے بے خبر پایا پھر شریعت کا راستہ بتایا تو حضرت لاہوری نے اس کا یہ ترجمہ کیا زال کے میں ویسے گمراہ بھی ہوتا ہے لیکن یہاں گمراہ نہیں ہے ترجمہ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 کہ حضرت ختیجہ کے ساتھ آپ نے تجارت کی اس میں بہت مال کمایا کما کے دیا پھر ماشاء اللہ وہ مال والی دے دی اللہ نے چل یہ بیوی بھی بی آپ کی ہے اور جو اس کا مال و دولت ہے وہ بھی آپ کا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر کبیر تک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 ٹھیک آپ نہیں دیکھ سکتے تو اس نے سلام کیا آپ بھی سلام کر دیں لیکن اگر کچھ ہو جیب میں تو تھوڑا دے دینا چاہیے بندے نے ہمارے حضرت کو کہا یہ بڑے پیشہ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں کوئی مستق نہیں ہوتے تو حضرت نے کہا جو کچھ آپ کو ملا ہے آپ مستق ہے جتنا کچھ آپ کو ملا ہوا ہے تو مان کے پیٹ سے لے کے آیا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 ایک بچی عالمہ ہے رحیم یار خان سے فون آیا کہ چھوٹا سا گارا ہم رہتے ہیں ایسے باپ کی چار پہ ساتھ میری ہے اور اس کے ساتھ میری ماں کی تو میرا باپ تبلیغ میں بھی بڑا اس نے وقت لگایا تبلیغ کا اس میں قصور نہیں ہوتا اپنا ذاتی بندے کی ہوتی ورنہ تبلیغ والے بارے... تبلیغ یہ تو نہیں سکھاتی کہ غلط کام کرو وہ تو گناہوں سے روکتی ہے لیکن جب تک کسی شیخ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو بندہ نہیں بچ سکتا ان کا باپ ہے اور وہ سطح ننگا کر کے میرے سامنے بیٹھ گیا بیٹی سے سامنے اب وہ رو رہی ہے اور پھر ایسی یہ عقل کی اندھی ہوتی ہے ان کو اکل میں نے کہا جہل تو عالمہ ہے تو چارپائی باپ کے ساتھ ضرور بچھانی اس کی ماں کی چارپائی اس کے ساتھ رکھ تو دوسری طرف چارپائی کو لے جا تمہیں اتنی عقل نہیں ہے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 تبلیغ والوں دوستوں کو بھی کسی شے کے ساتھ تلق جوڑنا چاہیے ورنہ نفس اور شیطان نہیں اس کی جان چھوڑ دے نہ ہو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 کیا ہوا حضرت کیوں رو رہے ہیں کہنے مجھے ایک گناہ ہے وہ میرے سے چھوٹ نہیں رہا بیوی فوت ہو گئی ہے اب دوسری شادی میں ٹانگوں سے بھی کچھ معذور ہوں دوسری شادی کہاں کر سکتا ہوں میرے سے بد نظری نہیں چھوٹ رہی ستر سال میں عمر ہے اور پچیس سال تبلیغ کا تر رہا اب انہوں نے کہا جی آپ گھر چلے جائیں اب تو آپ بیمار رہتے ہیں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 300 جو دیوبند کے پڑھانے والے ہیں 300 کے قریب علماء کے ساتھ مجلس شوریٰ کے بڑے حال میں حضرت کا اصول ہشتغانہ کے اوپر بیان ہوا اور حضرت نے اصول ہشتغانہ جو حضرت نعتوی نے لکھے تھے کہ 8 اصول دیوبند مدرسے کی بنیاد ہیں جو اس کی تشریح کی ہے تو علماء ڈھاڑے مار مار کے رو رہے تھے انہوں نے کہا پڑھیں تو ہم نے پہلے بھی تھے سمجھے آجے اللہ اکبر کبیر کے نے حضرت کو مختصر سا خط لکھا ہے لیکن بڑا جامع خط لکھا ہے آپ کی شخصیت کے سحر نے لوگوں کو وہ عشق اور وارفتگی میں گرفتار کر دیا ہے آپ کی شخصیت کے اندر اتنی کشش اور سحر ہے وہ کیا تھی وہ نسبت کا نور ہے نا نسبت کا نور ہے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 اٹھا کے بٹھایا تو پوچھا کہ یار بیٹا آپ کی تمنا ہے کہاں حضرت میری بس یہی تمنا ہے مجھے حضرت خواجہ مل جائے کہ مجھے خواجہ باقی بلا چاہیے تو حضرت مجانی نے یہ بات لکھی تو حضرت خاجہ باقی بلا نے جواب دیا آپ کے بیٹے محمد صادق نے میری نسبت کو غائبانہ اچک لیا کہ یہ صاحب نسبت ہو گیا اللہ اکبر کبیر ایسا عشق اور جنون تھا تو جب تک یہ اس کو جنون نہ ہونا بات بنتی نہیں ہے بالکل تین چیزیں نسبت کے لیے ہوتی ہیں شیخ کے ساتھ عشق جنون ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا عشق و جنون ہو اور استقامت کے ساتھ بندہ لگا رہے یہ تین چیزیں پھر نسبت کو آسان کر دیتی یہ ڈیلی ڈیلی محبت سے بات نہیں بنتی شدید محبت چاہیے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 اور کافروں سے دوستیاں ہو رہی ہیں لا حول ولا اللہ قوت اللہ تو اس کے لیے بھائی یک گیر محکم بگیر اللہ کا در پکا پکڑنا پڑتا ہے اللہ سے شدید ترین محبت رکھنی پڑتی ہے اس لیے ڈگری کی محبت ہو پھیکی پھیکی محبت سے بات نہیں بنتی میں نے کہا حضرت فلان بندے کو بڑی آپ سے والہانہ محبت ہے فرما والہانہ محبت سے ہی بات بنتی ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے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 لنا لنا یا اللہ ہم سب کے دلوں کی شریدوں کو قبول فرمائے. اپنا قرب اور محبت یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما اللہ ہمیں ہر حال میں اپنے سے راضی رہنے کی توفیق عطا یا اللہ جو جو جس جس کے دل کی جائز ہیں سب کی دعائیں قبول فرمائے. آخری وقت ہے اللہ اپنے ہوں. لا الہ.